الرحیم، وکفر، والسلام سید وخاتم الرحیم، اما بعد فعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب خلف الامام امام رحمۃ اللہ علی مختلف نمازوں کے اوقات وغیرہ کو بیان کرنے کے بعد ف... امام کے حوالے سے چاروں کے چاروں آئمہ جو مشہور ہیں ان کا ہر ایک کے مسلب میں اختلاف تھوڑا تھوڑا ہے یعنی ہر ایک کی مختلف رائے ہے تو آپ سر شریف طور پہ پہلے اس کو سمجھ لیں پھر ہم مجموعی طور پر دو گروہوں میں تقسیم کریں گے جیسے کہ ہم کہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے تیراک کے حوالے سے کہ امام کے پیچھے یعنی یہ سمجھ لیجیے کراک خلف الامام کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے تیراک جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سری نماز ہے تو تو سری نماز میں تو مستحب ہے یعنی افضل ہے کہ انسان کیا کر لے کرا کر لے لی لیکن اگر زہری نماز ہے تو امام مالک کے ہاں مباح ہے انہیں یعنی گنجائش ہے آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے یہ مالکیہ کا کال ہے سری نماز میں مستحب اور جہری نماز میں مباح جواز جبکہ حابلہ کے یہاں امام احمد بن حمب الرحم اللہ کے نزدیک صدی نماز میں جو مستحب ہے اور نماز میں وہ مکرو گردانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہری نماز میں قرار ہے خلفل امام تیسرے نمبر پہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مستق یہ ہے کہ نماز چاہے سلی ہو یا جہری ہو امام کے پیچھے دونوں صورتوں میں سورت فاتحت کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے رحم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر خلفل اگر تو نماز امام کے پیچھے ہے یعنی خلفل امام کیرات کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یاد رکھیے گا کئی سارے مسائل آئمہ کے ہاں آئمہ کو کہا کے ہاں جو مسائل ہیں ان کا جو اختلاف ہے اور اور غیر اور لبیت میں اولا اور غیر اولا بہت کم مسائل ایسے ہیں جس میں جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے کئی سارے مسائل ہیں تو تیراک حلف المام کا جو مسئلہ ہے شوافع اور احناف کا جو اختلاف ہے یہ جواز اور عدمی جواز کا اختلاف ہے یہ کی ہمیشہ کی جائز نہیں ہے نسلی میں نہ چاہ تو ہے تو ممتح اللہ نے صرف دو گروہ بیان کیے ہیں لہذا مجموعی اعتبار سے ہم حنابلہ مالکیہ کو کیا سمجھتے ہیں اس تو آپ کا قائل سمجھتے ہیں کہ وہ کراک خلف المام کے قائل ہیں مجموعی اعتبار سے یہ ایک پارٹی ہے یعنی چاہے شفافیں ہوں چاہے مالکین ہوں چاہے حنابلہ ہوں کراک خلف المام کے کسی نہ کسی درجے میں جا کر وہ قائل ہیں کہیں استحباب کے درجے میں ہیں اور کہیں آ... مباخ کے درجے میں بہرحال اور کہیں وجوب کے طریقے پر جبکہ اہناب جو ہیں وہ مخالف پارٹی میں ہیں یہاں پر دو گروہ ہیں جس کو نام تو حابی رحمۃ اللہ علیہ نے فضاب قوم سے جو اشارہ کیا ہے اس سے مراد پھر یہ ہوں گے یعنی حنا بلا مالکیہ شواف اور اہل ظواہد امام اوزاعی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جبکہ دوسری جانب جن کو خالہ قوم سے تعبیر کیا ہے مام اعظم ابو عنیف رحمۃ اللہ علیہ صفیان سوری ابراہیم نقری اور اسی طریقے سے اور بھی کئی کار حضرات ہیں حسن بن صالح ہیں عبدالرحمان ابن ابلی ہیں عبد الرحمٰن بن واحق ہیں وغیرہ جوالمور علماء جو اس کے علاوہ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اخراط حلق امام جائز نہیں ہے سب سے پہلے امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی دریل ذکر کی ہے جو تین حضرات کے روایات ہیں ایک نمبر ایک پہ وباد ابنسامت کی روایت ہے اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے دو سندوں کے ساتھ اور اس کے بعد حضرت ابو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مختلف سندوں کے ساتھ تو یہ یقین حضرات کی طرف سے حدیث نقل کی امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر احناف وغیرہ ان کی طرف سے ان کو جوابات دیے ہیں یعنی اور پھر آخر میں فرا حلفن امام کے عدم جواز پر امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع ذکر کیا حادی سب سے پہلے مستفقین خراب فل فل امام کے جو مستفقین ہیں یعنی ثابت کرنے والے حضرات ہیں ثابت مانتے ہیں ان حضرات کے دلائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں عام طور پر آپ کے پاس جو بھی, بھی کتابیں جو بھی نسخہ موجود ہو اگر آپ لوگ پی ڈی ایف وغیرہ یوز نہ کرتے ہوں آپ کے پاس اگر کتاب ہو ٹھیک ہے ہارڈ کاپی میں تو یہ فضلہ بقو من اور ہم اپنے پاس ہائی لائٹ کر دیے کریں جی بابل کراط حلف المام مثبت کرا مثبتیں کراک خلف المام حضرات کے دلائل یہاں سے ذکر کر کرے سب سے پہلی روایت ابھی قال حضرت محمد آپ الله اللہ وسلم پر خیرات کیا ہوگی مشکل ہوگی جب آپ صلی اللہ وسلم کیا تم میرے پیچھے قرآد کر رہے تھے اللہ نام صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وزن کہتے ہیں فلا الا تل الا تل فا اس لیے کہ کوئی نماز نہیں ہے کہ جس, جو جس نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھی جائے اس عدیب سے پتہ چل رہا ہے کہ صورت فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے لازم ہے سورت فاتحہ کا پڑھنا لازم ابو یقالہ ہے تو دوسری روایت آ رہی ہے جس عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تین دلیلیں ہیں نظرات کی تو نمبر دو ابو حسین بن حسین قال سمع یزید یزید قال قرأ محمد بن اسحاق حدثنا یحیی بن عواد بن عبد بن زبیر عن ابی انا عن ابی حبابہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم و يقول و كل صلاه من اقرب في ام القران فهي حجاج نا تمام محمد جی حرحمان دو مرتبہ ناتمام فیابا راوی کہتے میں نے کہا میں امام کے پیچھے کہا کرا پڑھ لیا کرسی اے فارسی یا اے آجم ٹھیک ہے دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا معنی اے فارسی یا آجمین کیونکہ آ, عرب کے علاوہ سب کو فارسی سے قوم اس طرح ہوئی ہے مراد امام از عبداللہ اب مبارک امام مالک امام شافی امام احمد اور اسحاق اور اسی طریقے سے داؤ ظاہر ہے وغیرہ کی وجہ سے واجب قرار دے دیا ہے فاتحت فاطیہ فاتح کو کیا قرار دے دیا ہے واجب قرار دے دیا ہے اس میں میں نے آپ کو پھر فرق بتا دیا کہ شفا کے واجب اور مالگیا کے ہاں کیا ہے جواز اور ہنا کے ہاں نہیں پڑھا جائے گا امام کے پیچھے کچھ بھی چیز من تمام نماز من فاتح دنی فاتح دنی کتاب بلا نہیں, فاتح اور نہیں کوئی اور اس سے کون مراد سفیہ نے سوری اچھا اور امام حضور رحمت اللہ امام محمد اور عبداللہ ابن وحب اور المالکی وغیرہ من لهم علیہم فی اب ان کا جواب دیتے ہیں روایت کا کہ پہلی روایت گزری ہے کس کی ایک روایت گزری ابو بر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دوسری جو ہے تعالیٰ عنہ کی تو ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے میں صرف یہ ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ کیا ہے ناظماز ہے اتنی بات اب اس میں احتمال ہے دو احتمال ہے اس میں یا پھر اس سے ہر نماز مراد ہے ٹھیک ہے نا اور یا اس ہر صورت میں کوئی بھی شخص یا اس سے مراد وہ نماز ہو کہ جو کیا ہو ایک نمبر ایک پر تو یہ ہے کہ النبو ارادہ نظانی کا سرا اللہ تی تو پونہ المام جو امام کے پیچھے ایک تو یہ کوئی بھی نماز ہو ٹھیک ہے منفرد کی ہو منفرد کی اس کو یوں تعبیر کر دیں آپ کہ ایک نماز وہ ہو کہ ایسے ایسے شخص کی ہو جس کا کوئی امام نہ ہو ایسے شخص کی جس کا کوئی امام نہ ہو تو اس میں دو لوگ آ جاتے ہیں ایک منفرد اس کا کوئی امام نہیں ہوتا اور ایک خود امام کہ جس کا کوئی امام ہو, نہیں ہوتا ایک احتمال تو یہ کہ بارے میں دوسرا یہ احتمال ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس کا امام ہے یعنی مختلف اگر تو یہ ہو کہ جس کا کوئی امام نہیں اس میں تو کوئی آ, یعنی وہ بات نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے ایک تو یہ استعمال ہے دوسرا احتمال اگر یہ ہو کہ امام کے پیچھے امام کے پیچھے خراب کے بارے میں تو اب اس صورت میں غدِ فضال امام یا کی حکمیہ فراۃفاتی کتاب اس کے لیے ایک دوسری حدیث ہے ہم دیکھیں گے کہ اس جب یہ حدیث دونوں باتوں کا احتمال رکھتی ہے ایک ان لوگوں کے لیے جم کا کوئی امام نہیں جیسا کہ منفرد اور ایک طرف کیا ہے امام یا یہ کہ اس شخص کے بارے میں جس کا کوئی امام ہے اب جب یہ حدیث دونوں کا احتمال رکھتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ایسی کوئی اور دلیل ہے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دے تو جی ہاں ہمیں ایک اور روایت ملی وہ کون سی والی کا من کانا لہو امام فکرا الامام لہو کرا من کانا لہو امام فکرا الامام لہو کرا جب یہ والی ادھیکاری مریض سے پتہ چل گیا کہ بھائی مختدی کی قراءت کیا ہے وہی ہے جو امام کی کرا یعنی کراک امام کی قراءت مختری کے لیے قراءت ہے جا کر کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ بات ثابت ہوگی کہ جو کراس امام کے لیے ہے جو کراک امام کی ہے وہی مختری کے لیے کراس چلائے گی لہذا اب یہ بات کہنے کی مزید ضرورت نہیں رہے گی کہ اب ان میں سے کس کو ترجیح دیا تھا لازمی طور پر, پر پھر اب حضرت رضی اللہ عنہ کی روایت کو اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت کو ہم کس پر محمول کریں گے منفرد اور امام کے بارے میں چلیے اس کا ترجمہ بھی اور مزید انشاءاللہ جوابات بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو آج صرف ہے کہ آپ کا سبق یہی ہوا کہ صرف اور سرقرا امام کے جو قائل حضرات ہیں ان کی جو تین حضرات کے روایات آپ کے سامنے آئی ہیں وہ ہیں باقی ان کے جوابات سرسری طور پہ آگے لیکن انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر صرف سب کو خیر و کروافی سے رکھیں سب کو حفظ و ہم رکھیں تو ہمیں یاد رکھیے گا علیکم ورحمۃ اللہ و